خوش خوشو سے الحمد الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام علی سید المرسلین اما با میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ حسب معمول ہم مدنی چینل کے سلسلے مدنی حلقے میں شریک ہیں اس سلسلے میں الحمد للہ یس ہم امیر ہر سنت دعمت برکاتم علیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے چند مدنی انعام پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس میں روزانہ کم از کم تین آیات بما ترجمہ کنزل ایمان اور تفسیر اور روزانہ دو درس دینے یا سننے والے مدنِ انعام پر عمل کے لیے ہم درس بھی سنتے ہیں اس کے بعد شجرائے شریف پڑھا جاتا ہے اور الحمد للہ ہمارا یہ سلسلہ اشراق و دحا کی جماعت پر ختم ہو جاتا ہے آئیے ہم اس مدنی حلقے میں شریک ہو کر ان مدنی انعامات پر عمل کی کوشش کرتے ہیں امیر حالت سننا دامت برکات عالیہ اپنے بہتر مدنی نعمات نامی رسالے میں مدنی انعام نمبر اکیس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے قرآن پاک سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ قرآن کنزل ایمان اور تفسیر پڑھنے یا سننے کی ساتھ حاصل کی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظر آئیے ہم بھی تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر باغور سن کر سمجھ کر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ شاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفا وهو مؤمن اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان مسئلہ اس میں اشارہ ہے کہ امال ای ایمان میں داخل نہیں فلا دل جن کی ر تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ الس وج اللہ کے لیے جھکا دیا کیسے اطاعت تو اخلاص اختیار کیا ملت ابراہنی اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا جو ملت اسلام کے موافق ہیں حضرت ابراہیم نبینا نبی صلاحت وسلام کی شریعت و ملت سید امبیا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں داخل ہے اور خصوصیات دین محمدی کے اس کے علاوہ ہیں دین محمدی کا اتباع کرنے سے شریعت و ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ عرب اور یہود نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتصاب پر فخر کرتے تھے اور آپ علا نبی اللہ علیہ اللہ وسلام کی شریعت ان سب کو مقبول تھی اور شریعت محمدی اس پر حاوی ہے تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے خَلِيلًا اور اللہ عز وجلہ نے ابراہیم علا نبی رام علیہ سلاۃ وسلام کو اپنا گہرا دوست بنایا اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاط و تسلیمات یہ اوصاف رکھتے تھے اس لیے آپ کو خلیل کہا گیا ایک اول یہ بھی ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو یہ معنی بھی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ سلاد وسلام میں پائے جاتے ہیں تمام انبیاء کے جو کمالات ہیں سب سید امبیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیل بھی ہیں جیسا کہ بخاری و مسلم کے حدیث میں ہے اور حبیب بھی جیسا کہ ترمزی شریف کی حدیث میں ہے کہ میں اللہ السل کا حبیب ہوں اور یہ فخرن نہیں کہتا وَلِلَّهِ مَا فِي وکال اور اللہ عزل ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور ہر چیز پر اللہ وجلہ کا قابو ہے وہ اس کے احاطہ علم و قدرت میں ہے احاطہ بالعلم علم یہ ہے کہ کسی شے کے لیے جتنے وجوہ ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی وجہ علم سے خارج نہ ہو. باللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ اخلاص اور پابندی کے ساتھ روزانہ کم از کم تین آیات قرمائے قرآن کنزلی ایمان اور تفسیر پڑھنے کی شہادت عطا فرمائے اور ان احکامات کو سمجھ کر انہیں یاد کر کے اپنی ذات پر ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلى والسلام عليك يا نبي الله نوری تو سنت الفے میٹھے ٹائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر چلنا پھرنا کام کاج اور آپس میں گفتگو موقع فرما کر ہو سکے تو درس کی تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیے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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علیشان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جب کسی کا بچہ بیمار ہو جائے کوئی بے روزگار یا قرض دار ہو جائے حادثے کا شکار ہو جائے جو یا ڈاکو مال لے کر فرار ہو جائے کاروبار میں نقصان سے ہمکنار ہو جائے کوئی چیز کم ہو جانے کے سبب بے قرار ہو جائے الغرض کسی طرح کی بھی پریشانی سے دوچار ہو جائے اس کی دل جوئی کے لیے زبان چلانا بہت بڑے ثباب کا کام ہے چراچے سیدنا جابر اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور رسول انور محبوب رب اکبر و و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد روح پرور ہے جو کسی غمزدہ شخص کی تعزیت کرے گا اللہ السل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ وجل اس اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی اللہ یا خدا صدقہ نبی کا بخش مجھ کو بے حساب نزع و قبر و حشر میں مجھ کو نہ دینا کچھ عذاب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے اور غیبت کرنے اور غیبت سننے سے اور چگلی کرنے اور چگلی سننے سے منع فرمایا حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے غیبت سننے پر خوش ہونا اور اس کی طرف توجہ سے کان لگانا دلچسپی لیتے ہوئے ہاں ہوں ہیں جی وغیرہ آوازیں نکالنا بھی غبت ہے غیبت سننے والے کی اس حرکت سے غیبت کرنے والے کو مزید تقویت ملتی ہے اور وہ مزید بڑھ چڑھ کر غیبت کرتا ہے اسی طرح غیبت سن کر خوشی اور تعجب کا اظہار بھی گنا ہے مثلا حیرت کے ساتھ کہنا ارے یہ ایسا شخص ہے میں تو اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا دلچسپی کے ساتھ غبت سننے تعجب کا اظہار کرنے ہاں میں ہاں ملانے کے انداز میں سر ہلانے وغیرہ میں غیبت کرنے والے کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کا سامان ہے بلکہ ایسے موقع پر بلا اجازت شرعی خاموش رہنے والا بھی غیبت میں شریک ہی مانا جائے گا ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی آپ رحمت اللہ تعالی علی خاموشی سے سنتے رہے خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں گی جب رات سوئے خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ رحمت اللہ تعالی علی کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ فرمایا میں سے کیوں کھاؤں اس نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی, غیبت کی گئی تھی فرمایا میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا جواب ملا لیکن تم اس کی رضامند تھے حضرت سعید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی لے خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غبت کرنے دیتے بلکہ اگر غبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے اگر وہ بعد آ جاتا تو ٹھیک ورنہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے میچھے میچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس شکایت سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین ارباب اقتدار اور حکمران طبقے کی غیبت بھی کھلی چھوٹ نہیں ست کروڑ افسوس آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہیں کبھی وزیر اعظم ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی صدر کبھی وزیر اعلیٰ کی شامت آتی ہے تو کبھی گورنر کی مختلف لوگوں کے متعلق نام با نام زوردار منفی بحثیں کی جاتی ہیں جی بھر کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے وہ ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں غور سے سنیے کہ رب کائنات السوجلہ پارہ 26 سورة الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَا بَذُوبِ الْأَلْقَابِ ترجمہ کنزل ایمان اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبات المدینہ مدینہ کی مطبوع تین سو صفحات پر مشتمل کتاب آنسو کا دریا صفحہ دو سو چھیاستا دو سو پر یہ حدیث پات لکھی ہے کہ حضرت حضرت سعید اللہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین من چلے نوجوانوں کی اکثر مڈلوں اور بڑے بڑے اور بڑے بوڑھوں کی کثیر بیٹھکوں میں حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کے بارے میں غیبتوں تہمتوں بلغمانیوں اور عیب دریوں کا وہ منحوظ سلسلہ چلتا ہے کہ الامان والحفیظ پھر ستم بال ستم یہ کہ دلیل بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی شاید کوئی کہے کہ کیوں نہیں ہم نے فلاں اخبار میں پڑھا تھا اب بالفس وہ اخبار فلمی اداکاروں کی فوہش اداؤں کی تصویروں سے بھرپور اشتہاروں گندی حرکتوں کی جذبات بھڑکانے والی خبروں چھپ کر گناہ کرنے والوں کی بلا ضرورت شرعی آبرو ریسیوں حکمرانوں سیاست دانوں اور معاشرے کے ہر طبقے کے مسلمانوں کی تذلیلوں، تہمتوں اور ازام تراشیوں اور مرے ہوئے مسلمانوں تک کی غیبتوں سے بھرپور ایسا ہو تو میرے خیال میں اگر کوئی ولی اللہ بھی غیبتوں اور گناہوں بری خبروں سے بھرپور اور بے پردہ عورتوں کی تصویروں سے معمور ایسا اخبار پڑھنے میں مشغول ہو تو شاید اپنی ولایت نہ بچا پائے برائیوں سے سرشار کسی ایسے اخبار میں چھپی ہوئی عیب دریوں اور غیبتوں بھری خبر کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے اگر خبر سچی بھی تھی تب بھی بلا مسلحت شرعی کسی مسلمان کی برائی چھاپنے اور بیان کرنے اور اس طرح کی گناہ و بری خبر بلا اجازت شرعی پڑھنے کی شریعت نے کب اجازت دی ہے اسی کو تو اسلام نے عیب دری اور غیبت قرار دے کر اس کی بھرپور انداز میں حوصلہ شکنی فرمائی ہے بہرحال ایسی صحبتوں اور بیٹھکوں کو ترک کرنا ضروری ہے جن میں گناہوں بری بحثیت چھٹتی حالات حاضرہ پر فضول تبصرے ہوتے مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوتی اور خوب غیبتیں کی جاتی ہیں آپ کی تخبیف یعنی عذاب سے ڈرانے کے لیے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبات المدینہ کی مطبوع تین سو صفحات پر مشتمل کتاب آنسو کا دریا صفحہ دو سو ترپن پر ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ, و اللہ کی نافرمانی فرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے یہ وہ بدنسیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوں گے جو اس میں بھائی متقی پرہیزگار ہو وہ یاری دوستی میں نہیں بلکہ صرف نیکی کی دعوت کی حد تک نا فرمانوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے چنانچہ پارہ سات سورت الانعام آیت نمبر انہتر میں رب العباد الس وجل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور پرہیز کاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں ہاں نصیحت دینا شاید وہ باس آ جائیں حضرت صدر الفاظ مولانا سعید محمد نعم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی خزائن الرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ پنو نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے صلی صل اللہ تعالی علی محمد الحمد السوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدانی ماحول میں با کثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں تمام اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر دست سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے عاشقہ نے رسول کے مدانی کافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نعمات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کنڈنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ شاء اللہ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی نعمات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے انشاء اللہ عرض و اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہوا اہلو یا رب مصطفیٰ عز وجلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و تفہل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا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 یا اللہ عجل مسلمانوں کو بیماریوں قرضداری بے روزگاریوں، بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عزل ہمیں دعوت اسلامی کے مدانی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عزل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا من کر یا اللہ علس وجل زیر گمبد خزرا جلو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدن حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ وجل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آر سو ہر بے کو سو مجبور کی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لم يجباره صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد الرسول الله صلوا على الحبيب يا الهي رحم قم المصطفى كواسته رولرم کیجیے خدا کے واسطے کشا کے واسطے کل برا ہے رد شہید کل بلا کے واسطے سہی دے سداد کے سد کے مثاج مجھے علم حق دی واسطے صرف ساد اس لام کے بے اور رضا کے واسطے تیرے مارو کو صرف دے خود سپا کے واسطے میرے شبلی شیر حر دیا کے پھول سے بچا ایک کار پوا ہر بی کے واسطے رش مسا گل ہرسل اور گوسائی دے ساجا کے واسطے قادری کر قادری رکھ پادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ پادریوں قادری رک میں اٹھا پودر ہب گل پادرے اللہ <سؤال> آسناہو پل سے دے سرز تے اصل بلر کے واسے لسورا بھی صالح کسد کا سال اور منصورت دے حیا سے دین موہیے جا کے واسطے سوریہ پانو ہم حسن و حسن احمد بہا کے واسطے میرے ابراہیم مجھ پر نائ ہم گلزار کر دیکھ گئے داتا متاری بادشاہ کے واسطے دل کو دیا رے رو کو جمع چلیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے کے لیے روزی کر ہم لمبا گدا کے واسطے کے مجھے برکات سے عشق حق دے عشق کے عشق کے واسطے اہل <سؤال> بیت دے آرے محمد کے لیے شہید ایشکے ہمدا پے شیوا کے واسطے دل کو اچھا تل کو سترا جان کو فلور کے اچھے پیارے شمشی دی بدل کے واسطے تو جانے آدمی میں آنے رسول اللہ حضرت آنے رسول رضا کے واسطے پر عطا احمد رضائے احمد فرصل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پر دیا کر سب کا کچہرا سر میں شہر دیا اس تیر تیرے سپا کے واسطے آہرا کھیر ولا ملا اور اب دے رضا کے واسطے اس احمد میں عطا کر چشم تر سو گئے یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے سب کا علم آیا کر دے چھ علم مجھ بے نا کے واسطے ابھی جا ہی نبی نبی سنبھالم شو خوش پن سب نی ہوج ایشا